اب آپ اس مبارک سلسلے کا سولہویں اثر کے واقعات سے معذر کرتے ہیں یا تمہارے وید ہیں ہمیں ایک وید الف سے لے کر یہ یاد سنا دو سوالی ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ اتنی بڑی اچھا اب آپ دیکھیں کہ پوری دنیا پہ اس وقت یعنی تسلط جو ہے وہ انگریزی ہے کوئی چاہے یہود کا ہو یا نسارا کہ ہو پورے عالم پہ پوری دنیا پہ ہر لحاظ سے طاقت کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اقتصادی کے اعتبار سے پیسے کے اعتبار سے جدید علوم کے اعتبار سے رکھیں. ان کو کہو کہ جو بھی تم اپنی کتاب جس کو تم اپنی کتاب سمجھتے ہو یاد سنا دو عیسائی پیدا کرو جس کو انجیل عناجیل اربا یاد ہو ایک یہودی پیدا کرو جس کو تورات یاد ہو حالانکہ یہودی بیانے نے بعض بڑے عبادت گزار ہوئے ہیں اپنے مذہب مسلک کے مطابق بے انتہا عبادت گزار ہیں اپنے مسلک و مذہب کے مطابق حلال کھانے پر بھی ان کا بڑا زور ہے پاکیزگی پر بھی ان کا ان کے عقل کے مطابق بڑا زور ہے لیکن مجال ہے کوئی ایک دورات کا حافظ نکل سکے اس سے بڑی صداقت کیا ہو سکتی ہے اس قرآن بات کی کہ اتنی عربی کا عظیم کلام ہو عظیم کتاب ہو اور ایک عجمی بچہ عجمی لڑکا جس کو ایک لفظ کا ترجمہ نہیں آتا ہے وہ الف سے لے کر تک یاد سنا دیتا ہے ترابی میں کھڑا ہے پڑھ رہا ہے تو اس اتنے بڑے چیلنج کے بعد جب دشمن اس کا مقابلہ نہ کر سکا نہ قرآن بنا سکا نہ قرآن حفظ کر سکا کہ کوئی تو حافظ لے آتے ہیں نا کم از کم اچھا اور خدا کی شام دیکھو کہ مسلمانوں میں بھی یہ علاوہ وزیر بصیرت میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں بھی وہ فرقے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن پھر روافذ ہو گئے تین کو چھوڑ دیا شیعہ کہلائے یا رابطی کہلائے پھر ان کے آگے کئی قسمیں ہیں جو بھی ہوں ان میں جو لوگ صحیح معنوں میں نوز بلّہ نوز بلا من کے رین ہیں یا خلفہ راشدین کی شان میں تبراہ کرتے ہیں ان میں ایک حافظ بھی پیدا نہیں ہوا یعنی آج بھی آپ غریب ملک ہیں انڈو پاکستان بنگلہ دیش آج بھی آپ ان کے دیہات میں چل جائیں یہاں پرائمری سکول بھی نہ ہو وہاں کوئی نہ کوئی حافظ آپ کو مل جائے گا لیکن اس کے مقابلے پہ جناب اب آپ یعنی اندازہ کریں کہ بھئی اتنی بڑی عظیم کتاب کی سچائی کی اور کون سی بڑی دلیل ہو سکتی ہے اچھا اب دیکھیں گے جناب اس وقت آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج کی شکل اختیار کر گئی ہے ٹھیک ہے اسی لیے اب ڈبلوٹی او اور ورلڈ آرڈر اور کھلا اور کھولا اور کھولا بہرحال یہ نئے طریقے ہیں لوٹنے کے پہلے ظلم سے لوٹا جاتا تھا اب ذرا طریقے سے لوٹا جاتا تھا آپ کو خود بھی کہتے ہیں بڑا حلف کے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے بڑے پاگل تھے کہ دوسرے ملکوں میں حکومت کرنے کے لیے گئے وہاں ان کو لڑائیاں لڑنی پڑی تکلیفیں اٹھانی پڑی ان کو غیر ملکی لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑا بڑی ان سخت موسم اب تو ہم یہاں پیدے ہوتے ہیں کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار میری خود آتے ہیں ہمیں محنتیں کرتے ہیں کل لے کے پھر ہمارے نوکر بن جاتے ہیں کرسی پہ وہ بیٹھے ہوتے ہیں ہو کم ہمارا چلتا مکروز ہے قرضے دار کیسے سر اٹھائے اور پھر قرضہ واپس کرنے کے لیے ہم ان کو ایسے طریقے بتاتے ہیں کہ ان کے عوام ان پہ ہمیشہ رنت بھیجتے رہے کبھی دیکھیں آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں آج رات تو پہرا پٹرول مہنگا کرو بجلی مہنگی کرو ٹیلیفون مہنگا کرو کیونکہ یہ ایسی چیزیں اس کے بغیر کوئی بدلا جی نہیں جب مہنگا ہوگا عوام چیخیں گے عوام چیخیں گے تو ان کی ابز لڑائی ہوگی وہ تماشہ دیکھیں گے بیٹھ کے تو اس لیے ہمیشہ بات کو یاد رکھیں کہ اتنے علوم کے بڑے لوگ جنہوں نے چاند پہ کمندیں ڈال دیں جنہوں نے مریخ پہ کمندیں ڈال دیں جنہوں نے فضاؤں کو مسخر کر لیا جنہوں نے خلاوں میں اپنے مرکز قائم کر دیے جنہوں نے اپنے سیارات کو آسمانوں کی فضاؤں پر حکمرانی کے لیے پوری دنیا کے کنٹرول کرنے کے لیے بار تک پہنچ گئے اسٹار وار تک پہنچ گئے لیکن کیا آج بھی وہ قرآن کی ایک خبر کی تردید کر سکتے ہیں آج بھی ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ اب تو انٹرنیٹ کا زبان ہے نا جی قرآن میں خبر تھی ہے آدم علیہ السلام کی نمبر اس کی تردید کرو قرآن نے خبر بھی ہے کہ نوح علیہ اسلام کے زمانے میں طوفان آیا بتاؤ کہ نہیں آیا قو قرآن غلط کہتا قرآن خبر دیتا ہے کہ قوم آد پہ اللہ نے اس طرح آزاد بھیجا اور قوم آد اتنی قوم تھی ایسے برباد ہوئی آپ ترتیب کریں جی کوئی دنیا میں قوم آج نہیں تھی نوزب قرآن کی خبر غلط ہے قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ مصر میں اس وقت دور فراہ نہ تھا کوئی پھر تھا پتا نہیں پہلا تھا مسز دوم تھا. دوم تھا یا آل تھا یہ تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پھر تھا پھر ان کا لقب ہے موسیٰ علیہ اسلام سے مقابلہ ہوا پھر آؤن کے دریا ہوا موسا علیہ السلام کامیابی سے نکل گئے یہ سارا واقعہ ہمیں قرآن بتاتا ہے اگر غلط ہے تو عید دیت کرو بتاؤ کہ قرآن کی خبر درست نہیں ہے قرآن ہمیں خبر دیتا ہے کہ اگر ہاتھی لے کے آئے اور اس طرح پرندے آئے وجالحم قاسن واقول اگر غلط ہے تردید کرو کو جی نہیں کوئی ہاتھی نہیں آئے کوئی ہمشے کا بادشاہ نہیں آیا تھا کوئی نتیاشی نہیں آیا تھا کسی ایک واقعے کی تو تردید کرو اور خبر دینے والا النبی الامی جس کے بعد نہ ٹیلیفون ہے نہ بواصلات ہے نہ سکول ہے نہ یونیورسٹی ہے نہ کالج ہے دیکھنا ہم تو کھل کے ہم کہتے ہیں ہم چیلنج کرتے ہیں کہ بھئی اللہ کے قرآن کی ایک خبر کو جٹ لاؤ اللہ کے قرآن نے جو احکام بنائے ہیں ایک حکم کو جٹ لاؤ کہو جی یہ حکم جو ہے درست نہیں اسی لیے ہمارے ملک فیصل مرحوم اللہ ان کی خبر پہ رحمتیں فرمائے بڑا مفکر مدبر بہت اللہ نے انہیں نوازا تھا نیم ٹو سے اور بڑا منا ہوا دنیا کا اب کری تھا انٹیلیجنس تھا وہ گئے کافروں کے ملک میں ان کا اس دور میں اپنے دور میں دورہ ہوا تو تمام اقوام عالم کے نمائندے اور ان کے بڑے بڑے لوگ کٹھے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن کی سزائیں سخت بہت ہیں چور کا ہاتھ کاٹ دو یہ بڑی سخت سزا ہے ابھی ہے جیل جیل میں ڈال دو جرمانہ کر دو فائٹ کر دو یہ نہیں کہ ہاتھ ہی کاٹ دو تو سنتے رہے اور اس کے بعد پھر وہ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا آپ ایسا کریں کہ میرے ملک کے دس سال آزاد و شمار دیکھ لیں اور آپ اپنے ملک کی ایک سطح کا ایک سال کے آزاد و شمار دیکھ لیں کہ جرائم آپ کے پاس زیادہ ہیں ہمارے پاس زیادہ ہیں آپ ایک ہاتھ میں نظر نہ ڈالیں آپ پورے ملک کے امن و امان میں نظر ڈالیں آپ ایک شاخ کو کٹتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن پورے باغ پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں کہ مالی اس کو جو کاٹ رہا ہے تو اس کو برابر لانا چاہتا ہے تاکہ اس کا حسن قائم رہے جب ہاتھ اتنا لمبا ہو جائے کہ دوسرے کی جیب میں داخل ہو جاتا ہے دوسرے کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کو تو چھوٹا کرنا ہوگا کہا آپ مجھے ایک سطح کے ایک سال کے اعداد شمار دیں میں آپ کو اپنے پورے ملک کے دس سال کے آداد شمار دیتا ہوں پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ ابھی ہم نے زیادہ ظلم کیا یا تمہارے ہاں زیادہ ظلم ہوا چھ گھنٹے بجلی بند ہوئی چھ گھنٹے بجلی تو اس ہیں ہزاروں کی تعداد میں جرائم یہ جو ایڈوانس ملک کہلاتے ہیں نا اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ ہم تو ان کے نزدیک ورڈ لوگ ہیں نا یہ جو سب سے زیادہ ایڈوانس ممالک ہیں چھ گھنٹے بجلی بند ہونے میں ہزاروں جرائم ہوئے اور ایک سال میں کم سے کم کم سے کم تین لاکھ کماری لڑکیاں حملہ ہوتی ہیں یہ بہت سب کا ہے یعنی آپ کسی بعد شہروں کے گاڑیوں پہ جا کر بھی آپ محفوظ نہیں رہتے ہیں آدمی کو باقاعدہ گاڑی میں اپنے دروازوں کو لاک کرنا پڑتا ہے کہ کوئی لڑکی زبردستی آ کے اندر بیٹھ جائے گی اچھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ بھئی میں اس لائن کا آدمی نہیں مجھے یہ بات نہیں چاہیے وہ ہوگا کہ ٹھیک ہے جی آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے میں آپ کی گاڑی میں بیٹھی میرا ٹائم ویسٹ ہوا ہے مجھے اس پیسے بھئی ہم نے آپ کو کال کیا ہے بلایا ہے وہ آپ کو اشارہ کیا ہے بد بکتی سے تم خود لیکن کچھ آپ نے نہیں کہ میں تو بیٹھی ہوں نا آپ مجھے جہاں سے بیٹھی تھی واپس بھی نہیں جانا ہے میرے پیسے یہ بہت تبدیل ہے جیب میں ہر وقت آپ پیسے رکھیں ہیں چاہے اگر کوئی آگے غنڈا جائے اور پیسے نہ ہوں تو مار دے گا وہ کہ کہتے پیسے لے گی کیوں نہیں چلا جو ہوں گے وہ راضی ہو جائے گا یہ مہذب معاشرہ ہے کہ کسی بندے سے پوچھو نا کہ جی مجھے مستشفہ ملک نے کبد جانا ہے وہ کہے گا آئی ول چارج پیسے دو مجھے راستہ بتانے کے یہ مہذب معاشرہ راستہ بتانے کے پیسے دو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم چیلنج کرتے ہیں پوری دنیا کو قخر کو یہودیت کو نصرانیت کو بدھ مت کو عیسائیت کو ہر مذہب کو ہم چیلنج کرتے ہیں کہ خدا رہا ہو میدان قرآن بنا سکتے ہو ایک صورت لے آؤ نہیں بنا سکتے ہو جو قرآن میں خبر دی ہے ایک خبر جٹھ لاؤ اچھا خبر بھی سکتے ہو چلو قرآن میں جو احکام دیے ہیں ایک حکم کو ثابت کرو گے جی نہیں یہ ٹھیک نہیں قرآن میں احکام ہے قتل کے بارے میں ہیں ڈاکو کے بارے میں ہیں چور کے بارے میں ہیں ضلاع کے بارے میں ہیں توحبت کے بارے میں ہیں اچھا پھر احکام نکاح ہے طلاق ہے وراثت ہے وسیعت ہے سب احکام ایک حکم کو ثابت کرو گے جی رات یہ فٹ نہیں ہے زبانے زمانے میں یعنی آپ حیران ہوں گے یقین فرمائیں آج بھی آپ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیں آج ہی آپ کوئی فقہ کی کتاب اٹھا کے دیکھیں آج ہی آپ جناب اس میں اگر کتاب البیو یا اس کے عقد اور یہ جو معاہدے لکھے جاتے ہیں وہ پڑھیں یقین فرمائیں کہ آج کا جدید قانون دام جو ہے وہ بھی انہیں لفظوں کا بہتاج ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں استعمال کیے گئے ہیں آج بھی اسی پر مجبور ہے بلکہ آپ کو یاد ہوگا آخر آپ جاتے ہیں اپنے ملک میں جائیدادیں خریدتے ہیں فلیٹ خریدتے ہیں گھر خریدتے ہیں مکان خریدتے ہیں پلاٹ خریدتے ہیں آپ کو یاد ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا بلکہ آپ کے پاس ایسے اسٹام موجود ہوں گے جن کا باقاعدہ لکھا جاتا ہے من کے مکر مسمی فلان ابن فلان یہ مکر مسمی عربی لفظ ہے یا آپ کا کوئی ہندی لفظ ہے اس کا بدل نہیں لا سکے وہ آج تک اچھا بس الامتی ہوش و حواس خمسا بلا اجبا اقرا احد کس مکر ہوں اقرار کرتا ہوں بس سلامتی ہوشو آواز کھم تھا صرف بسامتی عقل نہیں آج تک وہ مجبور ہیں کہ اس قانون کے وہی لفظ استعمال کر رہے ہیں جو ہم نے استعمال کیے اور بلا اقبار اقرا کو کسی کا جبر اکراہ نہیں جو اگر کوئی بندوق رکھ کر لکھوائے تو پھر وہ کیا اس کی قیثیت ہوئی اقرار کرتا ہوں پھر صرف اقرار پر بس نہیں اقرار کرتا ہوں اور لکھ دیتا ہوں اور یہ برو برو ایک گواہان تاکہ سند رہے بخت ضرورت کام آئے آج تک مزہ نہیں کوئی لفظ بدلا ہو دنیا کا بڑے سے بڑا درست رہے آئے ہیں آپ کہیں کہ لفظ بدلو اسی بھی یہ جو اپنے آپ کو بڑا اپل کل سمجھتے ہیں اور ساری دنیا کو جاہل سمجھتے ہیں ساری دنیا کو سمجھتے ہیں کہ یہ کیا یہ تو بالکل کوش نہیں ہم عقل کل ہیں ہمیں اللہ نے اتنا عقل دیا ہے اتنا نوازا ہے ان عقل کل کا عالم کے عالم یہ تھا یقین کریں کہ جب اسپانیہ پر عرب کی مسلمانوں کی حکومت تھی تو ان کے ہاتھ جہالت تھی ان کے لوگ تو عرب کے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے ود بھی مسلمانوں کی لائبریریوں کا یہ عالم تھا جب یورپ کے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی کہ جب حلاقو خان نے بغداد کو تباہ کیا ہے حالانکہ حلاقو خان کبھی یورت نہیں کر سکتا تھا ابلا کرنے کی اگر وہ دو سی نہ کہتا تو سینا اس نے آ کے اس کو رپورٹ دی کہ مسلمان اندر سے کمزور ہو چکا ہے تم حملہ کر دو اس نے حملہ کیا اور دس لاکھ مسلمان بہتے ہوئے اور دریائے دجلا میں جو ہماری کتابیں پہائیں گی تین دن تک دریا کا پانی سیاہ ہو گیا سیاہی کی وجہ سے تاریخ ہے جس کا دنیا کی کوئی طاقت انکار بھی کرتی آج اگر آپ جائیں یورپ میں جائیں کسی آپ ملک میں جائیں ان کے متمدن ملک جو کہلاتے ہیں ان کی لائبریریوں میں یا آج بھی آپ دیکھیں کہ پورے میڈیکل کی بنیاد کس پہ ہے وہ ابن سینا کون تھا وہ ارستو کون تھا وہ فار کون تھا وہ راضی کون تھا وہ ابھی حیان کون تھا اب یہ تو نہیں نا کہ جس کے پاس زور ہو بس جو وہ کہیں وہ سچ ہے یہ جو اپنے آپ کو جناب ساری دنیا کا عقل کل تصور کرتے ہیں نا کہ ہم جناب لارڈ میکالے نے قانون بنا کے دیا اور پوری دنیا کو ہم نے جناب قانون بنا کے دیا اور پوری دنیا کو ہم نے قوانین بتلایا کہ یہ کرمنل الگ ہے اور یہ سول الگ ہے اور یہ کانسٹیٹیوشن الگ ہے اور اس کے بعد جناب یہ تو ہم نے بہت کچھ کیا ان کا عالم یہ تھا کہ ایک آدمی کو بڑا لمبا واقعہ بہرحال سزائے بہت ہو گئی اس کا وکیل جو تھا نا تقریباً سر سید احمد کا بیٹا تھا یا عزیز تھا وہ بڑا خاموش رہا اس کے بعد یہ ہے کہ جناب جب وہ پھانسی کا دن آ گیا سب کچھ ہو گیا تو قاعدہ یہ ہوتا ہے قانون یہ ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے کہ بلیک وارن کی تصدیق کے بعد جب وہ اس کو کوٹری میں بند کر دیا جاتا ہے وقت مقرر آتا ہے تو جب وہ آدمی آتے ہیں اس کو غسل بھی دیں گے پھر جلاد بھی آئے گا سات مجسٹریٹ بھی آئے گا ساتھ جیل بھی آئے گا پولیس والے بھی آئیں گے سب نگرانی میں کھڑے ہو کے اس کو پھانسی کے گاٹ پہ لاتے ہیں اور اس کے گلے میں رسا ڈالا جاتا ہے اور مجسٹریٹ جو ہے وہ حکم پڑھ کے سناتا ہے اور اس کے بعد وہ اشارہ کرتا ہے پھر وہ لیور کو گھماتے ہیں جب جناب اس کے گلے میں رسا ڈالا گیا تو وہ مجسٹریٹ صاحب پڑھ کے سنا رہے تھے کہ اس شخص نے فلاں, فلاں, فلاں کو قتل کیا دیر دفعہ تین دو یہ قتل اودھ کا مجرم ثابت ہوا نہیں یعنی آخری ہی تو اس لیے اس کو پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے جب یہ ہوا رسا ڈالا ابھی اس نے اشارہ نہیں کیا تو وکیل صاحب بھی کتابیں لے انہوں نے کہا مجھے سب ایک اشارہ مت کرنا مطلب میں تمہارے خلاف قتل کا مقدمہ کر دوں گا کیا مطلب اس نے کہا پھانسی پہ لٹکایا گیا یہ تو نہیں لٹکا کے مارا گیا یہ کہیں لکھا ہوا ہے قانون میں نے کہا پھانسی پہ لٹکا میرے, میرے موکل کے گلے میں رسم ڈال دیا گھر لٹکا دی کو بات کرتا ہوں سزا تو ہو گئی اگر اس کو موت آ گئی میں تم سب کے خلاف تین سو دو کا مقدمہ درج کر کے کورٹ میں جاؤں گا اور اسی پھٹے پہ تمہیں آنا ہوگا یہ سوچ لو ورنہ روک دوست فیصلہ مجسٹریٹ ہل گیا سپرنٹین گیل ہل گیا قانون کی کتابیں دیکھتے ہیں تو اس میں ہینگ کا لفظ تو ہے سیل ٹیسٹ کا لفظ ہے نہیں وہ پریشان ہوئے اس کو روک دی گئی سراہ اب تو پھر ہم پھر دوبارہ سپریم کوٹ سے پوچھتے ہیں ان کے بعد دوبارہ جب کیس گیا انہوں نے کہا بات تو وکیل کی ٹھیک کیونکہ ہمارے قانون میں یہ تو لکھا نہیں ہے نا کہ اس وقت تک پھانسی پہ لٹکایا جائے کہ موت واقع ہو جائے یہ لفظ موت کا تو ہے ہی نہیں پھانسی پہ لٹکایا جائے لٹکا دیا گیا اب یہ تھوڑا لٹکا کے مار دیا جائے یہ کہا ہے کسی کا لٹکانا الگ بات ہے کسی کو موت تک لٹکانا الگ بات ہے لہذا وہ بندہ چھوٹ گیا آئندہ جناب انہوں نے قانون میں امینڈمنٹ کی کے ٹل ٹائم اب وہ ڈاکٹر کو بھی کھڑا کرتے ہیں کہ سرٹیفکیٹ دے کے کیا باقی بندہ بھر گیا ہے نہیں ایسا نہ ہونا کہ رستے کے بعد بھی بد جاری گلاب ہے تو اس لیے یہ ہے جناب عقل کل کا قانون لیکن اسلام نے کیا کہ بالا کم بل فرسا البا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ہی تو زندگی ہے جب تم قاتل سے بدلہ نہیں لو گے تو ساری دنیا قاتل بن جائے گی ساری دنیا میں فساد پھیل جائے گا اور بدلہ لینے کا حق جو ہے وہ مقصول کے ورثہ کو دیا گیا کہ اگر قتل آمد ہے مقصول کے ورثہ چاہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ ہوگا معاف کرنا چاہتے ہیں تو معاف کر دیں ہاں قتل خطا میں ہم اس کو بہت نہیں دیں گے کیونکہ وہ قتل آمد نہیں ہے آبدل نہیں مارا نہیں نہیں اس میں گاڑی ٹکرا گئی بندہ مر گیا کیا سنی تھی اس کی لیکن اسلام کا قانون دیکھیں کہ گاڑی ٹکرا گئی حادثے میں بندہ مر گیا اچھا اس نے بیت ادا کر دی ایک لاکھ چالیس ہزار یا جتنا ہے یا اس کے مقتول کے برسا نے معاف کر دیا لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں دو مہینے کے روزے بھی رکھو تمہاری اندر کی پاکی بھی ہونی ضروری ہے یہ نہیں کہ تم گاڑیاں ٹکراتے پھرو کہ معاف کر دیتے ہیں مجھے لوگ نہیں خبردار یا ہوشہر اور وہ یہ اسلام کا جامع قانون دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قرآن چیلنج کرتا ہے وقت نزول چیلنج کیا اس کے بعد چیلنج کیا اور آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ قرآن کے مقابلے سے قرآن بنا کے دکھا دو دس صورتیں لے آؤ ایک صورت لے آؤ ایک آیت لے آؤ یہ نہیں کر سکتے ہو قرآن کی خبر کو جھٹا ثابت کرو یہ نہیں کر سکتے ہو قرآن کے مقابلے پر اتنی بڑی کتاب اپنے کسی بچے کو یاد کر کے ہمارے سامنے وہ بچہ لے آؤ یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو قرآن کے جو احکام ہیں ان کو جھوٹا ثابت کرو دیکھو دی اب اصولی بات ہے کہ چودہ سو سال پہلے چودہ سو سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم النبی الامی ہاشمی انہوں نے فرمایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام کہ شراب حرام, کہ شراب حرام اب دیکھیں جناب شراب حرام ہو گئی اسی دور میں ایک صحابی آئے حضور کی خدمت نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شراب تو حرام اب ہو گئی نا مجھے تو پتا نہیں تھا میں اپنے پیسے بھی اور کچھ میرے ساتھ یتیموں کا پیسہ ہے جن کو لے کے میں فلاں ملک میں گیا اور وہاں سے جا کے میں شراب لے آیا ہوں بیچنے کے لیے تو حراب ہی نہیں تھی مدینہ منورہ میں میں پہنچا تو پتہ لگا کہ شراب حرام ہو گئی اب حضور بتائیں میں کیا کروں میری تو ساری پونجی اس میں لگ گئی اور یتیموں کا پیسہ بھی اسی میں لگ گیا تو کہا لگا کہ یار سدھا چلو حرام تو ہم مسلمانوں کے لیے ہے نا حرام جو ہے ہم مسلمانوں کے لیے ہے کافروں کے لیے تو حرام نہیں ہے یہ ہمارے ملک میں مصیبت ہے نا کہ جتنا قانون پابندی لگا دو وائن پہ اس پہ کہ بھائی ہمارے ملک میں وائن نہیں آ سکتا شراب بند ہے شراب بند ہے لیکن باہر کے جو ہمارے یہاں آئے ہوئے لوگ ہیں نا ان کے لیے تو ہم نہیں بند کر سکتے نا بھائی وہ تو مسلمان نہیں ہے نا اور حادم کہ بالکل دیکھو جی یہی رواداری کا تقاضہ بھی یہی ہے نا کہ وہ تو ہمارے مہمان ہیں جی سفارتکار ہیں باہر کے لوگ ہیں ان کو تو ہم نے الاؤ کرنا ہے پرمٹ ایشو کر دیں گے جو غیرت مند قومیں ہوتی ہیں نا جی اسی طرح اپنا چین میں اپنے ایک علاقے میں شراب بند وہاں باہر کے ملکوں کے جب سفیر آنے لگے تو ان نے ملکوں نے لکھا کہ بھئی ٹھیک ہے تمہارے قانون میں بند ہو گئی لیکن ہمارے قانون میں تو یہ بند نہیں ہے اور ہمارے لوگوں کا تو یہ گویا کہ جزب حیات ہے ہمارے لوگ سفر نہیں کر سکتے کھانا کھانے کا بغیر وائن کے بغیر پیر کے تو تم ان کے لیے تو الاؤ کرو سر کہ ہمارے ملک میں اس شریف آدمی کو بھیجو جو نہ پیتا ہو تمہارے ملک میں کوئی ایسا شریف آدمی نہیں ہے جو یہ گندی چیز نہ پیتا ہو اگر نہیں ادبت بھیجیو آدمی ہمیں ضرورت نہیں ہے تمہارے آدمی اور انہیں مجبور ہو کے پھر بندے ڈھونڈے جو ڈرائنگ کرنا ہو اگر ہمارے اسلامی ملکوں کو بھی یہ احساس ہوتا تو شراب آگے میں چلتی اب انہی کے ذریعے تو لائسنس مل جاتے ہیں انہی کے جب راسی بیچتے ہیں اور جو چیز آپ کو پانچ سو میں ملنی تھی پندرہ سو میں ملتی ہے اچھا جو وہاں اس علاقے کا غیر مسلم نہ پینے والا وہ بھی لائسنس لے دیتا ہے کہ چلو یار پیئیں گے نہیں ہم کو پانچ آٹھ ہزار تو کما لیں گے نا ہمارے پیرمڈ پہ لے کے بک جائے گی ہمیں تو پیسہ ملے گا تو وہی تو کاروبار کا ذریعہ بنتے ہیں تو اب دیکھیں جناب کہ اس صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی کافر ملک میں لے جاتا ہوں اس کو بیچ جاتا ہوں حضرت نے فرمایا کہ بالکل نہیں سمن الحرام حرام حرام چیز جب بیچو گے تو جو اس کا پیسہ آئے گا وہ بھی تو حرام ہے کافر کو بیچو کسی کو بیچو جب یہ چیز بری ہے تو اسلام کیوں اجازت دے کہ کافر کو بھی نقصان پہنچا اس کے لیے بھی بری ہے ہمارے لیے بھی بری ہے حرام ہے اچھا اب جناب یہ ہو سکتا تھا جیسے آج کل ہمارے لوگ جو ہیں نا کہہ رہے ہو ہیں جی بالکل ہم مانتے ہیں اور بالکل ہمارا ایمان ہے کہ شراب حرام ہے لیکن وہ شراب حرام ہے خبر حرام ہے ما خامر اکلا جو اتل کو اتنا یا یعنی آؤٹ کر دے کے بندہ ماں اور بیٹی میں تمیز نہ کر سکے بہن اور بیوی میں تمیز نہ کر سکے عقل بالکل مختلف ہو جائے تو کہتے جی کہ بالکل حرام ہے لیکن ہم تو پیتے ہیں، ہم تو ٹھیک رہتے ہیں ہمارا عقل آؤٹ ہوتے نہیں ہوں. ہم تو بلکہ پینے کے بعد ہم زیادہ تیز ہو جاتے شارپ ہو جاتے ہیں. اس کا حل چودہ سو سال پہلے النبی الامی نے کیسے فرما دیا فرمایا کلی حرام و کثیر حرام جو چیز حرام ہے اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے اور ایک گیلن بھی حرام ہے ایک حل فرما دیا کہ بھی اگر پشاب حرام ہے یہ معنی تو نہیں کہ پیشاب کا گلاس بھرا ہوا وہ تو حرام ہوگا لیکن قطرہ حرام نہ ہو حرام حرام ہے حرام و و حرام اب جناب ایک اور مسئلہ پیدا کر دے آئے انہوں. انہوں نے کہا کہ جناب بات تو ٹھیک ہے لیکن سوال یہ ہے کہ خمر کا جو لفظ ہے نا یہ عربی لفظ ہے ہاں جی بالکل ٹھیک انہوں نے کہا جناب خبر کے لفظ پر تمام دنیا کی عربی کی لغات اٹھا کے بحث کریں خبر کہتے اس کو ہیں جو انگوروں سے نکالا جائے اس کو نکالا جائے تو انہوں نے کہا کہ جی بالکل ٹھیک ہے ہمارا ایمان ہے کہ وہ خمر جو ہے نا وہ انگور سے جو نکالا جاتا ہے وہ تو ہرا لیکن انہوں نے کہا جناب ہم تو وہ انگور والا بھی پیتے چونکہ شریعت میں حرام ہے ہم تو وہ پیتے ہیں جو آرنج سے نکالا جائے ایپل سے نکالا جائے گندم سے نکالا جائے جو گڑ سے بنایا جائے جو یہ کیکر کے درخت کی لکڑیاں ہوتی ہیں ان سے نکالا جائے ہم تو وہ پیتے ہیں جناب وہ خبر تو واقعی حرام ہے وہ تو حرام ہے انگور والا اس کا اسلام نے اس نبی المی نے جس نے کوئی یونیورسٹی نہیں پڑھی تھی کسی قانون کی کتاب کو نہیں پڑھا تھا اس نے فیصلہ فرما دیا اسی وقت کلو مسکرن حرامن ہر نشہ آور چیز حرام ہے اب وہ انگور سے نکالو چاہے زمبور سے نکالو چاہے بچھو سے نکالو چاہے سانپ سے ڈنگ مروا کے نشے پیدا کرو کلو مسکرن حرام ایک لفظ میں فیصلہ کر دیا نبی ہر نشہ ورکی کا حرام اچھا نشہ بھی مجھے نہیں ہونے کا کلی روا کثیر ہو حرام اچھا نشے کا فیصلہ کیسے ہوگا وہ بھی فرما دیا کہ اس بندے کو دیکھا جائے گا جس نے کبھی زندگی میں چکھا نہ ہو یعنی کہ وہ آدھی ہو چکا ہو اس لیے اب اس پر جناب آدھی کو تو اثر ہی نہیں کرتی مسلمان ہے نا بات چلا مسلمان جب نقل کرتا ہے نا کافر کا کافل اس کی جوتیوں ہیں وہ بھی نہیں پہنچا تو ہمارے یہاں ایک لطیفہ مشہور ہے نا کہ خان صاحب کسی دعوت میں آئے تو مہمان اپنے میزبان سے پوچھے ہاں بابا السلام علیکم کیا کانا مانا ہے خیرات ہے کہ کانا ہے وہ بے چارہ پریشان کیا چھ میں نے دعوت کی کیا خیرات میرا کو باپر کیا ہے کہ میں خیرات کر رہا ہوں ان نے کہا کیا خان صاحب کیا کہہ رہے کہا بھائی پوچھتے ہیں نا کھانا ہے کہ خیرات ہے انہوں نے کہا جناب بڑا ہم نے انتظام کیا ہے بریانی ہے قورمہ ہے کوفتہ ہے کباب ہے روغنی نان ہے اور ہم نے بڑی سگھی بنوائی ہے انہوں نے کہا یار یہ چھوڑو یہ بتاؤ نا بسکی مسکی ہے کہ نہیں اور انہوں نے کہا جناب یہ بسکی مسکی تو نہیں انہوں نے کہا ہونے کا کھانا خراب یہ بولو نا خراب ہے کھانا وانا تو نہ ہوا نا یعنی کھانا سمجھتے اس کو ہے یہ نکلی انگریز یہ ان کی کالی ضروریت جو ہے یہ کھانا ہی اس کو سمجھتے ہیں کہ اچھا رحو ضرور اللہ واف کرے اللہ معاف کرے جو اصلی انگریز ہے نا وہ بھی مسکی نہیں پیتا وہ بھی نہیں پیتا وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ ہارڈ ڈرنک ہے چھوڑو اس کو کیا کرنا ہے ہم وہ کہتے ہیں کہ وہ لائٹ ڈرنک بس تھوڑا سا ذرا طبیعت کو بہلانے کے لیے وہ ہلکی سی گیندے لیتے ہیں وہ بھی نہیں پیتے لیکن یہ مسلمان اتنا نقلی اور اچھا اس وقت تک پیتا رہتا ہے جب تک اس کو سٹریچر پہ اٹھا کے نہ لے جاؤ یہ بڑ نکلی انگریز ہے سٹریچر پہ اس کو لے جاؤ باقاعدہ نہ آگے کا ہوش ہو نہ پیچھے کا منہ سے کہہ کر رہا ہو نیچے سے پخارا نہیں کر رہا ہو پھر پتہ لگے گا اس نے پیا ہے اندا ہے وہ اِن ایرے نقل کی تو اتنا آگے بڑھ گئے نا نہیں میں یہ باتیں اس لیے کہتا ہوں جل کے من سے کہیں کہ آج آپ کے ملک میں جو شو پز کے لوگ ہیں وہ اریا میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ میرے خیال میں کوئی انگریز لڑکی بھی اتنی آ گئی بڑی ہوگی ہر چیز میں یعنی آپ نے نقل میں ایسا کمال کیا ہے نا یہ اصل پیچھے رہ گیا ہمارے علاقوں سے تو بالکل فارغ ہے ان کا خود آد باندھ دیتے ہیں جناب میرے بھی باپ ہے میں تو صبح اٹھ کے ان سے پوچھنے آتا ہوں کہ سرکار آج کیا ڈیوٹی ہے میری میں کہا یہ تو ایسی بلائیں ہیں نا کہ ماں کو بیوی بنا دیں شیتان بنا سکتا ہے بلا بیوی کو ماں بنا دیں ایک آدمی کی میں نے سفارش کی میں نے کہا اس بندے کو جہاز پہ چڑھا دو کافی عرصے سے بےچارا پریشان ہے نے کہا ٹھیک ہے سر میں چڑھا دیتا ہوں ہمارا پاکستانی بھائی تھا اور اس میں باقی اس کو چڑھا دیا وہ کافی عرصے سے تھا بےچارا بغیر پاسپورٹ کے تھا جھول الحویہ تھا آدمی بڑا نیک تھا حرم میں نماز میں چارے کو نکالو اپنے ملک میں جائے خلاف قانون خلاف نظام نہ رہے اس کا ٹھیک ہے حضرت میں کر دیتا ہوں <تصفيق> اس کو جہاز میں چڑھا دیا اب <تصفيق> جناب جب وہ بہری جہاز جاتے تھے اس زمانے میں پرانی بات ہے اب وہ مولوی صاحب جس کو میں نے بھیجا ہے تو وہ مولوی صاحب نے کہا کہ میں جہاد میں چلا گیا بیٹھ گیا آرام سے اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے جہاز میں جو بھیج رہے ہو تو اللہ کے بندے میرا پاسپورٹ ٹکٹ اس نے کہا یار تو مجھے جہاز میں جانا ہے پاسپورٹ ٹکٹ تو میں پہنچ جائے وہ جناب کو سو ڈیڑھ سو پاسپورٹ ٹکٹیں ہاتھ میں کی نا اوپر جب گیا چڑھانے کے لیے کہتا ہے ساتھ میں گیا اور ایک ایک پاسپورٹ گن کے ان, کے ان کو دیتا گیا بندہ اندر پاس کرتا گیا اور پھر وہ پاسپورٹ میں ایک علامت ہونے مجھے, مجھے بتائی تھی کہ یہ پاسپورٹ آپ کا ہے پھر وہ مجھے خود اپنے ہاتھ سے پکڑا دی ٹکٹ دیکھ لو آج صاحب یہ پاسپورٹ آپ کا ہے ٹھیک ہے نا انہیں کہا جا رہا وہ کہتا ہے کہ میں نے آتے اچھی پہ رکھ دیا اللہ کا شکر ادا کیا چلو خروج بھی ہو گیا اور میں جہاز میں بھی ہو گیا کہتے ہیں کہ دو تین دن کے بعد پیسے مجھے خیال آ گیا ایسے اتفاق سے کہ وہ پیسے گن بچ گئے تو جب اس کو میں نے کھولا تو وہ تو ایک عورت کا پاسپورٹ ہے اب اس کی اتنی بڑی داری ہے پاسپورٹ عورت کا ہے اور اس میں باقاعدہ اس ایجنٹ نے چٹ لکھ کے رکھا ہوا ہے ساتھ کہ حاجی صاحب میں نے آپ کو چڑھا دیا ہے پاسپورٹ کسی کا ہو بہرحال یہ پاسپورٹ عورت کا ہے ٹکٹ بھی عورت کی ہے تو آپ جا رہے ہیں جب آپ کراچی پہنچے اور سمندر کے قریب یہ ہاتھ لگ جائے سامان کے ساتھ اترنے لگے تو پاسپورٹ ٹکٹ کو سمندر کے اندر پھینک دینا کسی افسر کے سامنے ان کو کہنا یہ ہاتھ کاپا ہے اندر جا پڑا ہے کسی کو کہا نکالے کون جاتے سمندر میں پھر تم پاس کہیں گے جاؤ دفعہ ہو یار چھوڑو پاسپورٹ ختم ہو گیا تو ہو گیا یہ ہدایت نامہ بھی لکھ دیا ہدایت نامہ خامہ دکھائی ہوتا ہے یہ بھی لکھ دیا اب وہ کہے جناب میں نے نفلوں پہ زور رکھا ہوا ہو یا اللہ میرا پردہ رکھنا اب لوگ دیکھیں اتنی بڑی داڑھی ہے عورت کے پاسپورٹ پہ سفر کر رہا ہے میں کہوں گا کیا میں مر رہا ہوں میں کہا تین راتیں میں نے جناب کی جہاز میں نفلیں اتنی نفلیں پڑی ہیں جو مکے میں کبھی نہیں پڑی ڈر کے بارے کے جب میں اتروں گا تو میرا کیا حشر ہوگا وہ کہہ لگا اتفاق ایسا ہوا کہ اللہ نے میری عزت رکھی اور نفلیں پر, پر کے جو میں روتا رہا جب جہاز کراچی لگا تو کلی اوپر آ جاتے ہیں حاجیوں کا سامان لینے کے لیے ان میں میرے علاقے کا ایک کلولی تھا اس نے مجھے پہچان لیا کہا جی صاحب یار اتنے عرصے کے بعد تم کہا میرے گا یار میرے صاحب میں یہ ہو گیا یہ تو دیکھو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے پاسپورٹ ٹکٹ دو یہاں کے حالات کو میں جانتا ہوں دومارا سامان بھی اٹھا کر فکر نہ کرو کوئی نہیں دیکھتا عورت کو بات دو پاسپورٹ ہے اپنے ملک میں آگے اپنے گولی ماریں گے کیا کریں گے چل پر یہی بات ہوگا مل گیا مکس ہو گیا غلطی سے میں دوسرے کا لے آیا مجھے کیا پتا میرا کدھر ہے تمہیں کچھ نہیں کہتے انہوں نے کہا جی میں پھر بھی ڈرتا رہا حتہ کہ جب تک میں اس علاقے سے نکل نہیں گیا تو بہرحال میرے کہنے کا مانا یہ تھا کہ ہم اتنا کرتے ہیں لیکن آج بھی اللہ کے نبی کے اس پیغام کو ان الفاظ کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں بدل سکتی ہے ہلو میں در سے چار گھنٹے بات ہوں گے تو اس لیے میں حلپ کر رہا تھا اچھا اب جناب یہ ہے کہ جب تم حافظ بھی پیدا نہ کر سکو خبر کو بھی نہ جٹلا سکو قرآن کے مقابلے پہ قرآن بھی نہ بنا سکو اب باقی کیا رہتا ہے شبہ دیکھو شبہ ڈال دو شبہ ڈال دو وقت ڈال دو تاکہ مسلمان بے چارہ پریشان ہو جائے کہ یار کہتا تو ٹھیک ہے ایک شبو ان شبہات کے ذمن میں جو میں عرض کر رہا تھا ایک شبو یہ ڈالا گیا کہ جی دیکھے ارحمان ارحیم الرحمن کے اندر پانچ حرف ہیں رحیم میں چار حرف ہیں تو مقدم ادنا کو ہونا چاہیے تھا آلہ پہ لیکن یہاں اللہ نے الرحمن کو ارحیم پہ مقدم کر دیا ہے کیا وجہ ہے حالانکہ ان کو نہ تقریب تاخیر سے کوئی جھگڑا ہے ایشوہ ڈالنا ہے ورنہ جو آدمی قرآن کو مانتا نہیں اس کو کیا ہے رہمان ہو یا رہی ہے بس مسلمانوں کے ذہن کو خراب کرنا ہے پنچ کرنا ہے بس پہنچانا ہے ان کو ان کو تکلیف دینی ورنہ آپ دیکھو نا جیسے بعض عیسائیت کے جو آتے ہیں نا ہمیں تربیت دینے والے این جی اوز کی بہانے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن باغ پیدائن سکھوا تو یہ تو جمع کا سکھا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جمع جو ہے اس کا اقل عادت جو ہے وہ تین ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو عقیدہ تکلیف ہے تین والا وہ صحیح ہوا کہ ہم بھی تو دین کے قائل ہیں نا اور قرآن بھی کہتے ہیں انا نہ جمع کر دے گا نتل ندھر لہو لہا خدون اِن آس نا تل کو اِن دا حفی اندر نار المتا کئی مقام پہ قرآن نے جمع جمع جمع جمع کرتے کا استعمال کیا ہے تو اکل افراد الجم استرا تھا اکل الفراد جو ہیں تین ہوتے ہیں لہرت تفلیس ولاح کی جا سہی ہو گیا ان کو جب تم قرآن کو مانتے نہیں ہو تو اس جمع مفرت سے کیوں دلیل پکڑے ہو تو تم تو قرآن کو مانتے ہی نہیں دیکھو نا جی دلیل تو وہ پکڑے نا کہ پہلے ایمان تو لاؤ نا وہ ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ اور ایک اہل سنت کے عالم کے درمیان ادھر سے شیعہ کا مناظر تھا ادھر سے اہل سنت کا مناظر تھا تو شیعہ مناظر نے اہل سنت والجماعت کی کتاب جو صحیح البخاری ایسی یا عظیم کتاب ہے وہ کتاب پیش کی اور اس میں روایت پیش کی کہ دیکھو جی کہ سیدہ فاطمت زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے اپنے والد کا میراث طلب کیا اور با فدک طلب کیا لیکن حضرت ابو بکر نے انکار فرما دیا ان کو ان کے والد کا میراث نہ دیا اور نازبت فاطمہ بی بی فاطمہ ناراض ہو گئی ناراض حتیٰ کی اتنی ناراض ہوئی کہ فلم یا تکلّہ مادت مرنے تک آپ سے پھر بات ہی نہیں کی تو نکاجی اہل سنت کی کتابوں میں سیاہ کی کتابوں میں موجود ہے کہ بی, بی فاطمہ کا ناراض ہونا موت تک کلام نہ کرنا ابو بکر صدیق کا وراثت نہ دینا اور ایک بیٹی کو باپ کی وراثت سے محروم کر دینا تو اس کے بعد یہ ہے کہ دوسری حدیث آپ کے اہل سنت کی کتابوں میں ہے کہ من افض بحا فقت افضا بنی جو بیوی بی فاطمہ کو ناراض کرے اس نے محمد مصطفیٰ کو ناراض کیا اور جس نے مصطفیٰ کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا اور جس نے خدا کو ناراض کیا تو پھر انجام تو اس کا ٹھیک نہ تو یہ وہ دلائل کی ایک لمبی چوڑی تب ہید باندھ کے او جناب اپنے دلائل کو ثابت کرنے کے لیے تو اہل سنت والجماعت عالم نے کہا کہ دیکھو ایک نمبر نمبر بحث کرو نمبر بات پہ کریں گے ایک نمبر دو نمبر اس چلتے پہلی بات یہ ہے کہ کیا فی بھی, بھی فاطمہ حضرت صدیق کے پاس گئی درخواست لے کر بھی راج کیوں نے کہا جی آپ کی کتاب لکھا ہو نا میری کتابوں میں لکھا نہیں تم بتاؤ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن کیا تم اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ بی, بی فاطمہ سیدنا ابو بکر کی خدمت میں درخواست لے کے گئیں کہ میرے باپ کی وراثت مجھے دی جائے باغ فدق مجھے دیا جائے یہ بات تم تسلیم کرتے ہو اس نے کہا مولی صاحب تمہارے دماغ کو کیا ہو گیا میں تو تمہاری کتاب ہی دکھا رہا ہوں الٹا کہ تمہاری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے ہم تو کہتے ہیں تسلیم کرتے ہیں تو اس نے کہا کہ جناب یہ دو لاکھ کا بجب بیٹھا ہوا ہے مجھے بتاؤ کہ اگر کسی آدمی نے اپنا حق لینا ہو تو وہ درخواست دینے کے لیے کورٹ میں جائے گا یا سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سول کورٹ میں یا درخواست دینے کے لیے مولوی وکی کے پاس جائے گا جی نہیں سیدھی بات ہے جب آدمی درخواست دے گا تو اتھارٹی کے پاس جائے گا نا کسی جس کے پاس پاور ہوگی اس کے پاس جائے گا تو اس نے کہا کہ جس کے پاس جائے گا پہلے اس کی عدالت کو عدالت تسلیم کرے گا تو درخواست دے گا اچھا وہ اس عدالت کو مانتا ہی نہیں اس کو مانتے اس کو درخواست کیا دے گا سب نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے تو نے کہا اس کا مطلب ہے کہ بی بی فاطمہ حضرت ابو بکر کو خلیفہ تو مانتی تھی تبھی درخواست دے گئی نا پہلے اس مسئلے کو تو حل کرو نا انہوں نے اگلا تو پھر حل کریں گے کہ ابو بکر نے کیا کیا پہلے قدم کو تو تسلیم کرو نا کہ بی بی فاصلت الزرا جب ابو بکر صدیق کے پاس فتح مانگنے کے لیے گئیں تو کیا ان کو خلیفہ تسلیم کیا یا نہیں اگر ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تو پھر ابو حرارہ کے پاس جاتی اپنے عباس کے پاس جاتی حضرت خالد کے پاس جاتی حضرت عمر کے پاس جاتی حضرت عبداللہ امر ابن ابنلاس کسی اور شہادی کے پاس بھی چلی جاتی لیکن ان کا حضرت صدیق کے بعد جانے کا معنی ہے کہ ان کی خلافت کو بی بی فاطمہ نے تسلیم کیا تو پہلے اس نے کہا تم اقرار کرو جیسے بی بی فاطمہ نے حضرت کو خلیفہ مانا تو مانتے ہو اس نے کہا اور تم نہیں مانتے تو پھر بی بی فاطمہ کے تم مخالف ہوں ہم تو مخالف نہیں ہیں انہوں نے کہا اگلی بات پھر کریں گے نا کہ ابو بکر نے کیوں نہیں دیا وہ تو مسئلہ ہی الگ ہے اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب تم لوگوں کا قرآن پر ایمان ہی نہیں ہے تو پھر ہمارے جمع افراد کے سکھوں کو دلیل کیسے بنا رہے ہو تمہارا تو قرآن پر ایمان ہی نہیں پھر ان لانا نزدیک رہو جمع ہو یا وہ فراز ہو تمہیں کیا اور اگر تمہارا ایمان ہے پھر قرآن پر ایمان لاؤ اگر ایمان ہے تو افراد ویسے ختم ہو گیا تمہارا ایمان نہیں تو دلیل میں اس کتاب کو پیش کرنے کا کیا نتیجہ ہوگا جس کو تم مانتے ہی نہیں ہو دلیل تو وہ بھی جاتی ہے نا جو آدمی کہتا ہے کہ جناب یہ خصم بھی مانتا ہے میرا مخالف بھی مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں تم تو مانتے نہیں اچھا اگر میں فرض محال تم بطور استشاد کہتے ہو جی ہم مانتے تو نہیں ہیں لیکن ہماری بات کی دلیل نکل رہی ہے تو پھر الہوکم تم واحد کو بھی مان ل کلح اللہ بھی مان لو انا اس کو بھی مان لو کالے آگے ابد اللہ اس کو بھی مان لو, اس کو بھی مان لو. تو یہ تو نہیں نا کہ جہاں تمہیں ایک لفظ جمع سے فائدہ نظر آئے وہ تو مان لو باقی ساری بات نہ مانو اس لیے جناب یاد رکھیں کہ ان کے یہ شہ بھائی رحمان و رحیم کا شبہ تو تب, تب تب پیش کرو پہلے قرآن کو مانتے ہو اگر نہیں مانتے ہو تو پھر تمہیں اس قسم کے اعتراضات کرنے کا حق کیا پہنچتا اچھا چلو ہم نے مان لیا تو اس کا جواب بھی علماء نے دے دیا کہ اصل بات یاد رکھو کہ ایک ہوتی ہے اغلبیت بے دوبار کبیت کے مثلاً یعنی نے ایک دیکھیں کہ بھئی یہاں پانچ ٹیپ ریکارڈ رکھے ہیں یا چار ٹیپ ریکارڈ رکھے ہیں یہ عدد میں چار ہیں لیکن ایک جگہ ایک رکھا ہے لیکن ہے سب سے وہ قیمتی تو وہ کیفیت ہوتی ہے یہ عدد ہوتا ہے عدد کے اعتبار سے رحمت تو دنیا میں زیادہ ہوگی نا چونکہ دنیا میں تو کافروں پر بھی رحمت ہے مسلمانوں پر بھی رحمت ہے ہندوؤں پر بھی رحمت ہے اللہ کی رحمت تو عام ہے بارش برسے گی سب کے گھر برسے گی ہوا چلے گی سب کو لگے گی رزق پیدا ہوگا سب فائدہ اٹھائیں گے تو عدد کے اعتبار سے تو رحمت یہاں دنیا میں بھی ہے لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو رحمت ہے وہ آخرت میں بھی ہے کہ وہاں عدد تو کم ہوگا کیونکہ کافروں پہ تو وہاں رحمت نہیں ہوگی وہاں تو صرف مسلمانوں پہ ہوگی لیکن وہ جو کیفیات ہیں اس نعمت کی دنیا کی نعمتوں کا اس سے کیا مقابلہ ہے اس اعتبار سے کیونکہ وہ کمیت کے عصب کا مسئلہ تھا اللہ نے رحمان کو مقدم رکھا اور رحیم کو مؤخر رکھا اور کبھی ترقی من ادنا ادل اعلیٰ ہوتی ہے کبھی منل اعلیٰ عظل بھی ہوتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ رحمان کا تعلق دنیا سے تھا رحیم کا تعلق آخرت سے تھا تو دنیا آخرت میں مقدم ہوتی ہے آخرت تو بعد میں آئے گی جو چیز مقدم تھی اس کا ذکر مقدم کیا گیا اور جو چیز وخر تھی اس کا ذکر مؤخر کیا گیا تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا اسی طرح ایک ان کا شبہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کے قرآن میں صورت فاتحہ کہتی ہے کہ دلاتل المستقیم تو یا اللہ میں سیدھا رستے کی ہدایت کر اب یہ مسلمان ہے پڑھ رہا ہے نماز میں ہے اگر یہ ہدایت پہ نہیں ہے تو پھر نماز کیسے پڑھ رہے اور اگر یہ ہدایت یافتہ ہے پھر ہدایت یافتہ جو مانگے تھے یہ تو تحثیر حاصل ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں تحثیل حاصل کیا مانا بس ان قلم میرے پاس ہے میں پھر کہوں قلم تو قلم دو کلم گا جی بات یار قلم تو میرے پاس ہے پھر کیا مانگ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں تحصیب حاصل کہ جب وہ نماز میں ہے تو گویا ہدایت میں ہے جب ہدایت میں پھر کہتا ہے کہ یہ دینا تو یہ تو تحصیل حاصل ہو گیا تو اس لیے قرآن پاک میں ہر وقت ہر نوازی کو ہر مسلمان کو تعلیم دینا صورت فاتحہ کی یہ کہاں تک معقول ہو سکتا ہے تو یہ بھی ان کا ایک بہت بڑا اپنے اصل کے مطابق اعتراض ہے اچھے ہمیں یہ نہیں کہتے بے وقوف آدمی کہ بھائی ایک تاجر ہے اس نے ایک لاکھ کما لیا اب وزیر ایک لاکھ کمانا چاہتا ہے تو یہ تاثیر ہاض ہے جب ایک لاکھ ہے تو پھر اور کیوں کمانا چاہتا ہے یہاں ان کو تاثیر حاصل نظر نہیں آتا وہی اللہ کے بندے ایک تاجر ہے اس کے بعد ایک کروڑ ہے لیکن وہ کہتے ہیں اور کماؤ تو جب بھی تمہارے پاس ایک کروڑ موجود ہے ایک اور کروڑ کیوں کمانا چاہتے ہیں تاثیر حاصل ہے یہاں تاثیر حاصل نہیں تو تمہیں ہدایت میں کیسے تاثیر حاصل نظر آ زندگی باقی تو بات باقی واخر دعوانا ان ہمدری کا ہر در آ جی کہ موبائل فون کی میوزک اگر نماز کی حالت میں بجنے لگے تو کیا نماز میں حرکت کر کے بند کر سکتے ہیں تو یہ حرکت پہلے اگر کر لیتے کہ اس کو نماز سے پہلے بند کر کے لے آتے تو نہ نماز خراب کرنی پڑتی نہ دوسروں کی نماز خراب ہوتی گانا سنوا کر صرف آپ سننے کے گناہ نہیں سنوانے کے بھی تو گناگار ہیں آپ اپنی نماز کے خوشبو کے توڑنے کے گناگار نہیں جتنے لوگوں کے کانوں میں وہ گانا پڑھائے ان سب کے توڑنے کے گناہ ہیں بہرحال اگر بھول گیا تو اس کھڑے کھڑے بھی بٹن دے کے بند کر سکتے ہو یہ عمل کثیر نہیں ہوگا ایک <متحد> آدمی برے صغیر میں رہتا ہے جو بینک کا قرض دار ہے کیا زکات کی رقم سے اس کا قرض ادا کیا جا سکتا ہے آپ اس کو پیسے دے دیں وہ جانے اس کا قرض جانے اتارے قرض مقروض ہے زکات دینا اس کے لیے جائے گی اب آگے وہ بینک کو ادا کرائے کسی کو کرائے یا تمہارے اوپر تو ذمہ داری نہیں ہے تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی کہتے <تصح> <تصح> جی کہ جیسے عالم و مفتی بننے کے لیے مدرسوں میں رہنا پڑھنا ضروری ہوتا ہے تزکیہ نفس کے ہاں تزکیہ نفس کے لیے بھی لازمی بات ہے کونو آالحین صالحین کی صحبت ابرار کی صحبت اخیار کی صحبت اور ان سے اپنے احوال رکھے اور جو شیخ متب کتاب و سنت ہو اور اللہ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق لوگوں کا تذکیہ کرتا ہوں بالکل ان کی صحبت بہت ضروری ہے پہلے تو علماء کرتے یہی تھے نا کہ علم حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس چلے جاتے ہیں. وہاں کچھ وقت لگایا جب ٹھیک ہو گئے تو پھر آ کے اپنا کام شروع کیا اگر کوئی عورتیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے وہ گولیاں لے لیتی ہیں تاکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ان کو ایام نہ آئیں ماہواری نہ آئے تاکہ وہ رمضان کے جو دن ہیں خیریت کے ساتھ عبادت کر سکیں کیا یہ جائز ہے بالکل جائز ہے بالکل جائز ہے لیکن ایک مشورہ ہے میں ڈاکٹر نہیں ہوں نہ میں طبیب ہوں نہ مجھے اس علم سے دلچسپی ہے لیکن حرم میں ایسے سوالات اکثر آتے رہتے ہیں تو مشورہ یہی ہے کہ کسی اچھی لیڈی ڈاکٹر سے چیک اپ کرا کے مشورہ لینے کے بعد گولی استعمال کرتے ہیں ورنہ نعوذ باللہ یہ ایسا اثر ہوتا ہے کہ عورت پاک ہی نہیں ہونے میں آتی وہ پوری بلڈنگ کبھی شروع ہو گئی بند ہی نہیں ہوتی وہ بجائے بیچاری فائدہ اٹھانے کے اور ادار میں آ جاتی کہتے کہ خواب میں مجھے محسوس ہوا کہ دوسرے کمرے میں حضور ہیں اور کچھ بحث کر رہے ہیں اس کی کیا تعبیر ہے اس کی تعبیر یہی ہے کہ تم اپنے آپ کے سنت اتباع میں ابھی نقص ہے اگر پورے ہوتے تو زیارت ہو جاتی مانا یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنت کے مطابق چلاؤ جتنی سنت پہ چلو گے ضرور شریف پڑھو گے اتباع کرو گے تب ہی زیارت ہوگی نا محبت پکی ہو تو زیارت ہو دیکھو نا آپ کو مثلا اب آپ دو سال کے کنٹیکٹ پہ آئے ہیں مثلاً بیوی ساتھ نہ ہو تو آپ کو ہر کسی سات نظر آئے گی کیونکہ اس سے تعلق ہے آپ کے بچے ساتھ نہ ہوں تو ان آپ کو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے صرف اپنا اشارے پہ آنکھ لگے وہیں بھی بچے تصور میں آ جائیں گے کیوں محبت ہے بچوں سے نبی سے ہمیں محبت ہے ہی نہیں تو زبانی کرانی بات ہے راہ راہ اللہ عبر صلی اللہ ہم مانتے ہیں سبحر اللہ حاضر تبہار اللہ حاضر اگر محبت ہو تو پھر کوئی بات ہے خواب میں نظر نہ آئے سرکار تو علم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہماری محبت کا نقش ہے دیکھو نا آخر کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کا ماں انڈیا میں ہے مدراس میں ہے پاکستان میں ہے ڈھاکہ میں ہے وہ وہیں بیٹھ کے کہتی آج میرے بیٹے کو تکلیف ہے میرے بیٹے پہ کوئی مصیبت آ گئی کیا وہ ولی اللہ ہے اس کو کشپ ہو گئی ہے مانا یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر اپنی اولاد سے سچی محبت ہے اور جب سچی محبت ہو تو پریشانی آئے تو دل کو چوٹ لگے گی گرمی محسوس ہو اسی لیے تو دو دوست کو عربی میں کہتے ہیں نا حمیم بلا صدیقن ولا حمیم حمیم کیوں کہتے ہیں حمام کو حمام کیوں کہتے ہیں کہ حمام گرم ہے یہ حمام توڑے جن میں ہم نہ ہیں تو اس کا کہا جاتا ہے مجازن مرن ہمام وہ ہوتے تھے کہ قبا نما عمارات بنتی تھیں ان کی دیواروں میں پائپ رکھے جاتے تھے ان میں پانی گرم گھومتا تھا اندر جب آپ جاتے تھے تو ایک قسم کی اسکیم بنتی تھی اور صرف جس کو آج کل آپ سونا بات کہتے ہیں یہ سمجھ گئے وہ اثر میں حمام ہوتا ہے یہ آج کل ہے نا آپ کی سوزی موضی سونا بات سونا ہے پتہ نہیں مٹی ہے ہم نے تو یہی دیکھا ہے کہ وہاں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے وہاں مٹی ہے بس کچھ نہ ہونا ہے بس کہتا ہے جی کہ جب آدمی استخارہ کرتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے خواب میں جواب ملے گا یہی تو بے وقوفی ہے استخارے میں خواب تو کوئی ہوتا یہ کہاں دکھا ہوا ہے کہ استخارہ کرو تو خواب میں تمہیں حکم ہوگا استخارے کا معنی ہے کہ ہم نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ایک رات دو رات آخر سات رات تک کرو اگر اب دیکھو طبیعت اس کام کو کرنے کی طرف مائل ہے یا نہ کرنے کی طرف مائل ہے اور پھر اگر کرنے کی طرف مائل ہے تو اس کے اسباب بھی اللہ خود پیدا کر دیں گے کہ وہ کام ہو جائے اور مائل نہیں ہے تو اللہ اسے رکاوٹ ڈال دیں یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ تمہیں خواب نظر ہاں نظر آ جائے تو آ جائے نہ آئے تو نہ یہ دماغ میں رکھ لینا کہ ہر استخارے کے بعد مجھے خواب نظر آئے گا یہ تو عید بخوبی کا دماغ اللہ محمد علی محمد نواز محمد وسلم تو قبل الله مننا نعوذ من جهد البلاء وزرك الشقاء وصير القضاء والشماسة اللعداء الله وقتكنا لما تشكوا وقرضاء صل الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد